باسی چٹائی تیراتیں بسر کرنے والا زلالت زدانو ہے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> <coughs> <coughs> الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم <الرحمن الرحيم> مالک یوم الدین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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتحو نبي كريم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا شاید یہ اس کی ساتویں کڑی ہے جو آج، جی آٹھویں کڑی ہے ساتویں نہیں آٹھویں کڑی ہے رمضان البارہ کی وجہ سے درمیان میں تقریباً ایک مہینہ نہیں بلکہ ڈیڑھ مہینے کا وقفہ ہو گیا پچھلی مجلس ہماری اور آپ کی اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ کے مخالفین کیا اسلوب استعمال کر رہے تھے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ جب ان کی ادا رسانی حد سے آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو مکہ مکرمہ سے ہبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی لیکن کفار نے مسلمانوں کو وہاں بھی سکون نہیں لینے دیا ان کی مکمل کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو وہاں واپس بلا لیا جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو انہوں نے تمام حربے استعمال کیے ادیتیں دی پروپگنڈا کیا آپ کے خلاف دوسروں کو ابھارا آپ کو شاعر مجنون جو بھی الفاظ ہو سکتے تھے آپ کے لیے استعمال کیا آپ کو تنگ کیا گیا ہر طریقے سے کوشش رہی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے حتیہ کی اب انہوں نے یہ دیکھا کی مسلمانوں کے لیے ایک جائے پناہ کا انتظام ہو گیا ہے انہیں خطرہ تھا کہ دھیرے دھیرے باقی مسلمان بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کو چلے جائیں گے اور جب وہاں پر اکٹھا ہو گئے وہ ایک طور پر جمع ہو جائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ ایک بار پھر دوبارہ واپس آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کریں اور ان کے سامنے ابرہا کی تاریخ تھی کہ ابرہ نے ہاتھی کے ذریعے جو حبشاہی کا رہنے والا تھا اس نے ہاتھی کے ذریعے حملہ کرنا چاہا تو خطرہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت بھی جب وہاں اکٹھا ہو جائے گی تو ہمیں دوبارہ سکون اور چین سے نہیں رہنے دیں گے ادھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک عجیب مدد یہ ملی کہ دو مکہ کے بڑے اہم جن کا شمار بہادروں اور پہلوانوں میں تھا وہ مسلمان ہو گئے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو ان دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد جو مکہ مکرمہ میں ایک تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب تک جو کمزور مسلمان تھے وہ اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے خانے کعبہ میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جراعت کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھیں حضرت عبر صدیق رضی اللہ جراط کرتے تھے کہ اس کا اعلان کریں لیکن مسجد حرام کے اندر وہ بھی نماز پڑھنے کی جراعت نہیں کرتے تھے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد اب مسلمان حتیٰ کمزور مسلمانوں کو یہ جراعت ہوئی جیسا کہ پچھلی مجیور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان گزر چکا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ انے کعبہ یعنی مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور روایات میں آتا ہے جس کی صحت مشکوک ہے لیکن یہ ممکن ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالان ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاتے اور مسلمان جو کمزور مسلمان تھے انہیں کہتے کہ آؤ مسجد حرام میں نماز پڑھو دیکھیں تمہارا کون کیا بگاڑتا ہے تو یہ چیز کفار کو کیا ہے بہت ہی پریشان کن تھی ان کے لیے اب جب یہ دونوں بہادر مسلمان ہو چکے تھے تو ہوا یہ تھا کہ داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا حتیٰ باہر سے آنے والے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو کر کے جا رہے تھے جیسے طفیل ابن تفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی انہا اور ان کا ذکر پچھلی مجلس میں آ چکا ہے اس لیے کفار نے مکہ کے جتنے لوگ تھے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بنو ہاشم میں صرف ایک شخص تھا جو ان کا ساتھ دے رہا تھا ابو لہب انہوں نے ایک میٹنگ کی درم ندوا میں بیٹھے ایک پلاننگ کی کہ یا تو بنو ہاشم جن کے سب سے بڑے سردار ابو طالب تھے یا تو اس بات پر تیار ہو جائیں کہ محمد اللہ صلی اللہ محمد انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور یا پھر ان کے ساتھ ہم مکمل بائی کرتے ہیں تاریخ کے اندر یہ چیز عربی میں مکاتاح کے نام سے یہ واقعہ جانا جاتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پر مکمل بائی کہتے ہیں اور یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ کا کہ پورے مکہ کے لوگوں نے یہ طے کیا ح کی ایک دستاویز لکھی گئی مشہور روایات کے مطابق اس کا لکھنے والا بغیر ابن امر تھا جس کا ہاتھ شل ہو گیا جس کا ہاتھ شل ہو گیا وہ دوبارہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکا یہ تحریر لکھی گئی جس کے اندر چند نقات تھے پہلا نکات نقطہ تو یہ تھا کہ بنو ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور بنو ہاشم اور بنو میں سے جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ مکمل خاندانی طور پر معاشرتی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے نہ ان کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا جائے نہ ہی شادی بیاہ ان کے ساتھ کیا جائے نہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ رکھا جائے حتیٰ کی خرید و فروخت بھی ان کے ساتھ نہ کیا جائے حت کی بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھ بات بھی نہ کی جائے اب ظاہر بات ہے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ وزا تھا کہ کسی وقت بھی غافل غفلت غافل پا کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قتل بھی کر سکتے ہیں لہذا اس کے لیے ابو طالب نے تمام بنو حاشم کو اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اور جو لوگ کافر تھے وہ بھی سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور یہ عہد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرنی ہے لہذا آج اگر آپ مسجد حرام میں وہاں پر کھڑے ہوں جہاں پر سفا پہاڑی ہے سفا پہاڑی کو آپ نے دائیں کریں اور مروہ کو بائیں کریں اور کھانے کعبہ آپ کے پیچھے رہے آپ سامنے دیکھیں تو یہ علاقہ دور تک جو جاتا ہے یہی آج بھی شیب علی کے نام سے مشہور ہے علی کے نام سے مشہور ہے یہ ان کی موروثی جگہ تھی تمام بنو ہاشم اور بنو متلف مطلب اسی جگہ کیا ہو گئے اکٹھا ہو گئے اور جمع ہو گئے باہر نہیں نکلتے تھے کیوں اس لیے کہ جان کا بھی خطرہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا لہذا سارے لوگ یہاں پر محصول ہو کر کے آ جائے اب یہ مسئلہ اتنا سخت رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اور شاید اسی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر آئے تھے کہ مجھے جتنی تکلیف اللہ تعالی کی کے بارے میں دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی کہا میرے اوپر ایک ایسا وقت گزرتا تھا گزرا ہے کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی اللہ کی چھوٹ، تھوڑا سا دانا گلا جو بغل میں بلال چھپا کر کے لے آیا کرتی تھی یعنی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی برتن میں سان لے کر کے جائیں اب آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں بغل میں جو چیز چھپا کر کے لائی جائے گی اس کی مقدار کتنی ہوگی ذرا سوچیں کتنی مقدار ہوگی کہا کہ صرف وہی چیز ہمیں کھانے کو ملتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو ملتی نہیں تو یہ علاقہ جو مینا تک چلا گیا ہے بلکہ مینا سے آپ آئیں اور جیسے ہی مینا کی حدود ختم ہوتی ہے مینا کی حدود ختم ہوتی ہے اس کے بعد ابتح آج بھی شارع ابتح کے نام سے ایک شارے بھی ہے یہی علاقہ مقام افطاہ ہے تو یہاں سے لے کر کے وہاں تک کی یہ موروسی جگہ تھی اس لیے یہاں پر لوگ اکٹھا ہو گئے یہ مشکلہ مرحلہ ساتھیوں بڑا ہی مشکل رہا ہے اگر تاریخ کے تحقیقی روایات طرف نہ جایا جائے تو بعد روایات میں تو اتنا آتا ہے کہ بسا اوقات بچے جب رویا کرتے تھے بھوک اور پیاس سے بھوک اور پیاس سے رویا کرتے تھے تو ان کے رونے کی آواز وادی سے باہر تک جایا کرتی تھی ان کا کوئی جرم نہیں تھا صرف جرم یہ تھا یا تو یہ انہوں نے کلم رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے اور یا اگر اس کا اقرار نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے ہیں. میں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالتیں زار تھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ بڑا ہی درد انگیز واقعہ ہے صرف دو باتیں ایک بڑے اہم صحابی جو عشرہ و بشرا میں سے ہیں حضرت بن ابی نے رضی اللہ تعالی تعالیٰ ان کا دو کال تاریخ نے اور سیرت کی کتابوں میں نقل کیا ہے ان کا ایک قول تو یہ ہے کہ انہیں ایا میں ایک بار میں باہر نکلا بھوک سے اتنی میری حالت خراب ہو گئی تھی کہ میرے پیر کے نیچے کوئی رات میں کوئی نرم چیز جو ہاتھ سے دبتی ہے کہا میرے پیر کے نیچے پڑی اسے اٹھا کر کے میں کھا گیا آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی وجہ کوئی حلال چیز تھی یا حرام چیز تھی کوئی کھانے کی چیز تھی یا کھانے کی چیز نہیں تھی بس صرف یہ ہے کہ چونکہ نرم اور ملائم ہے پتھر نہیں ہے لکڑی نہیں ہے وہ چیز میرے سامنے ہاں نیچے پڑی تو اسے ہم نے اپنے منہ میں ڈال لیا آج تک مجھے پتا نہیں ہے کہ ہاں وہ چیز کیا تھی خود حضرت صاحب نے ابھی وقع صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا ایک بار مکے کی طرف نکلا تو مجھے رات میں پیشاب کرنے کی خواہش ہوئی ساتھیوں اس لیے یہ بتانا ہے کہ دین ہمارے پاس جو اس طریقے سے صاف ستھری شکل میں آیا ہے اس کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانی دی اور ہم بھی دین کے ایک دائی اسلام کے ایک فرد ہیں ہم سے بھی اسلام انہی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کس قدر ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہماری قوم پر کس قدر آزمائشیں آ رہی ہیں اس کا بھی ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تو حضرت ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں مکے کی گلی میں نکلا راستے میں مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی جب میں پیشاب کرنے لگا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرا پیشاب کسی ایسی چیز پر پڑ رہا ہے جو زمین نہیں زمین سے الگ کوئی چیز بات محسوس ہوتا ہے اور ایسی چیز لگی کہ جو زمین سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ ایسی کسی چیز کے اوپر پانی یا آپ ہاتھ مارے تو اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی یہ ٹھوس ہے یا درمیان میں کوئی چیز خالی ساتھیوں ساتھ سارے نے عکاس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا لیا جس پر پیشاب پڑا تھا ان کا ہم نے اسے اٹھا لیا دیکھا تو وہ ایک چمڑا تھا کیا تھا چمڑا اللہ بہتر جانتا ہے کسی زبا کیے ہوئے جانور کا چمڑا تھا کسی مردہ جانور کا چمڑا تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس وقت کی پریشانی دیکھیں آپ اس قدر بھوک لگی تھی اس قدر پریشانی تھی کہا کہ ہم نے اسے اٹھا لیا پانی سے دھویا اس کو ہم نے دھونے کے بعد اسے آگ پر بھونا اسے آگ پر بھونا پھر اس کے صفوف بنایا ہم نے اور تین دن تک اس پر ہم نے گزارا کیا کتنا تین دن تک ہم نے اس پر گزارا کیا ہے ساتھیوں یہ صورتحال تھی اور ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں چھ مہینے نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں مستقل تین سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں محرم سات ہجری کے اندر داخل ہوئے محرم سات نبوی میں ہجری میں سات نبوی میں آف صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں. اور دس نبوی میں جا کر کے کہیں اس وادی سے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے نکلنا نصیب ہوا ہے لیکن ہوا کیا ہے ساتھیوں اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں متعدد باتیں ہیں لیکن کوئی بھی صحیح روایت اب تھی تک مجھے نہیں مل سکی اس سلسلے میں کہ آخر نکلنے کا سبب کیا بنا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے ان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وارد ہے حدیث کی کتابوں میں البتہ اہل تاریخ میں اہل سیر کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ایک کفار کے ایک مشہور شخص کافر تھے اس لیے کہ یہ جو تحریر لکھی گئی تھی اس پر سارے کے سارے لوگ خوشی سے موافق نہیں تھے لیکن چونکہ عام رائے تھی اور حسن بڑے بڑے سردار ابو جہل ہے ابو لہب ہے ان لوگوں کی اس پر موافقت تھی لہذا کچھ لوگوں نے جو بڑے ہی نرم دل بڑے ہی اچھے دل کے تھے ان لوگوں نے بھی اس پر موافقت کی اور اس کا ساتھ دیا ہے ان میں سے پانچ چھ کا نام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے ہیشام ابن امر عامری زہر ابن ابی اومیا اب البختری زما ابن اسود اور متعب ابن عدی یہ پانچ چھ لوگ ہیں جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں سیر کی کتابوں میں موجود ہے جو سیرت بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حشاب ابن امر عامری یہ کیا کرتے تھے کہ کفر پر ہونے کے باوجود بھی جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا رات میں چھپ چھپا کر کے چپ چھپا کر کے نبی کریمس اور مسلمانوں کو کچھ چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے اور بعد تاجروں کے ساتھ مل کر کے سستے میں گلے انہیں مسلمانوں کو دلوا دیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے قافلہ آتا تاجر آتا جو مسلمانوں کی حالت کو نہیں جانتا تھا اگر مسلمان نکل کر کے ان سے خریدنا چاہتے تو یہ لے خود بڑھ کر کے اسے منع کرتے اور اس سے زیادہ قیمت دے کر کے اسے خرید لیتے تھے لیکن حشام ابن امر عامری اگرچہ کفر پر تھے انہوں نے یہ کیا کی چھپ چھپا کر کے رات کی تاریخی میں متعب ابن عدی اور حکیم ابن حزام یہ لوگ چھپ چھپا کر کے نبی کریم سرو صحاب کرام تک کچھ چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو یہ چیز میں ذہن سے میرے نکل گئی صرف ایک وقت تھا سال میں انہیں کچھ باہر نکلنے کا موقع ملتا اور کچھ چیزیں خرید سکتے تھے وہ کب جب حرمت والے مہینے آتے اور حج اور عمرے کا موسم ہوتا تو اس لیے کہ اس بھیڑ میں ہر ایک کے اوپر ان کا بس نہیں جلتا تھا خاص طور پر باہر سے آئے ہوئے لوگ اور چونکہ کفر کے باوجود حرمت والے مہینوں کا یہ احترام کیا کرتے تھے اس لیے ان کے اوپر مسلمانوں پر لین دین میں اتنی سختی وہ نہیں کیا کرتے اتنی سختی نہیں کیا کرتے تھے اس کے باوجود پورے سال ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی رہا کرتی تھی تو ایک دن ہوا یہ کہ حکیم ابن حسام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے بڑے قریبی بھتیجے یا ایسے ان کا کوئی رشتہ تھا وہ رات میں اپنے غلام کے ساتھ کوئی کھانے کی پینے کے چیز بھیج رہے تھے اپنی فوفی کو کہ ابو جہل وقت مل گیا وہاں اور اس نے غلام کو پکڑ کر کے اس سے چھیننا چاہ لیکن ابوال بختری یا ارمے سے کوئی ایک نے کہا یہ کیا تماشا ہے اگر کوئی آدمی اپنی پھوفی کو اپنی طرف سے کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو تم روک کیوں رہے ہو تو کہنے کا مطلب تین سال گزر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے اس کے اوپر رحم آیا پہلے سال رحم نہیں آیا دوسرے سال رحم نہیں آیا کہ میرے قتل سے کیا ہے جفا سے توبہ ہائے اس دودھ پشیما کا پشیما ہونا کہ اب اتنی دیر کے بعد کیا ہے اسے شرم؟ اسے شرمندگی ہو رہی ہے اللہ ہیشام ابن امر سب سے پہلے یہ زہر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زہر یہ بتائیے کیا تمہیں یہ پسند ہے کی ہم لوگ کھائیں اور پیئیں ہمارے بچے ہر چیز ان کو ملے لیکن مسلمانوں کو محمد اور بنو ہاشم کو کوئی چیز کھانے کو نہ ملے کہتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی اس پر راضی نہیں تھا لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں کہا کہ ایک آدمی اور تیار ہے کہا وہ کون کہا میں ہوں کہا پھر تیسرا ڈھونڈو تو وہ لوگ متعب نے آدی کے پاس گئے متعب نے عدی کے پاس گئے متعب نے اور تیار ہے کہ کہا ڈھونڈو اس طریقے سے یہ چا... پانچ چھ آدمی تیار ہو گئے امر ابل بختری زہیر ابن ابیہ اسود ابن, ابن زمان اور مطعمنے بعد بادربات حکیم نے حزام کا یہ چھ تیار ہو گئے اور رات کے اندر ایک پلاننگ کیا کہ صبح 4:00 کے وقت ہمیں حرم میں چلنا ہے جب سارے لوگ بیٹھے رہیں گے تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے اس کا اعلان کرے گا چنانچہ یہ سب ایک ایک کر کے مسجد حرام پہنچے اور ہر ایک نے طواف کیا اس لیے کھانے کا وقت طواف کیا کرتے تھے طواف کیا تواف کرنے کے بعد اس مجلس میں جس میں ابو چہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ابو بختری سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بختری کے اس احسان کو آپ کبھی نہیں بھولے چنانچہ غدے بدر کے موقع پر جب ابو بختری یہ سارے لوگ کافروں کی طرف سے شریک تھے تو آپ نے کہا کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی فوج میں کافروں کی فوج میں ہیں انہیں قتل نہ کرنا انہیں گرفتار کرنا چاہ اور کہا کہ ابو بختری بھی انہیں لوگوں میں ہے جنہیں تم قتل نہ کرنا انہیں گرفتار کر لینا لیکن ابو بختری چونکہ مکے سے ایک آدمی کا ساتھ کر کے آئے تھے کہ ہم دونوں ایک ساتھ اپنی طرف سے دفاع کریں گے لڑیں گے جب ان کا ساتھی قتل ہونے کے قریب ہوا اور ایک انصاری نے اس پر حملہ کرنا چاہا ابل بختری اس کی طرف سے دوڑا دفاع کرنے کے لیے اس نے کہا انصاری صحابی نے کہ اب بختری ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ تمہیں میں قتل نہ کروں اس لیے آپ الگ ہو جائیں آپ کو نہیں قتل کرنا چاہتا کہا میرے ساتھی کو کہا نہیں آپ کا ساتھی آپ کے ساتھی کو تو نہیں چھوڑوں گا میں تو ابل بختری نے کہا کہ اگر میرا ساتھی نہیں بیچتا ہے تو میں بھی نہیں عرض کرنے کا مقصد کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بختری کے اس احسان کو آپ نے بھولا آپ بھولے نہیں تھے آپ نے گدوے بدر کے موقع پر جن لوگوں کو قتل نہ کرنے انہیں صرف گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا ان میں ابوالبختری بھی تھے ابل بختری بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو البختری سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ بنو حاشم کے بچے بھوکے رہے بھوک اور پیاز سے مرے اور ہمارے بچے امن و چین سے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں اللہ کی قسم یہ ظلم ہے میں اس پر کبھی راضی نہیں ہوتا اور اس پروانے کو اس صحیفے کو اٹھا کر کے پاڑ دوں گا میں جو کھانے کھوا پہ لٹک رہا تھا ابو جہل نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو وہ کبھی نہیں فڑا جائے گا اس پر ہیشام ابن امر نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو جائے گا ہیشام ابن امر کا بولنا تھا کہ زہر بول پڑے حکیم نے حضام بھی بول پڑے مطمیم نے عدی بھی بول پڑے تو ابو جہل ظاہر بات بےوقوف تو تھا نہیں اگرچہ کافر تھا لیکن بڑا ہوشیار تھا کہا اچھا یہ معاملہ تم لوگوں نے رات میں طے کیا ہے یہ معاملہ تم لوگوں نے رات میں طے کیا ہے اتنی دیر میں روایات کے مطابق ابو طالب بھی وہاں پر پہنچ گئے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ جاؤ وہ جو صحیفہ لٹکا ہوا ہے اس میں بعد روایات میں ہے کہ صرف اللہ تعالی کا نام باقی ہے اور باقی ظلم کی جتنی باتیں تھی ساری دمک آ گئے اور بعد روایات میں ہے کہ صرف ظلم باقی ہے اللہ کے نام کو دمک وہاں سے دمکوں نے ختم کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام ظلم کے ساتھ باقی نہ رہ جائے یہ بات ہونی تھی ابو طالب پہنچے اور جا کر کے جب ابھی پیغام سنایا لوگ جیسے آگے بڑھتے ہیں ابو البختری آگے بڑھے اسے پھاڑے تو دیکھتے ہیں کہ صحیح جیسا اللہ کے رسول فرمایا تھا ویسے اسے پایا ہے اس طریقے سے ساتھیو یہ معاملہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو آزادی مل گئی کہ اب مکے میں جہاں چاہیں آئیں اور جائیں لیکن ساتھیو یہ دنیا بھی عجیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں مسلم اور کافر ان تکون تم کما لیکن من اللہ يرجون اس دنیا میں مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے اور کافر بھی بیمار ہوتا ہے اس دنیا میں مسلمان کو بھی چوٹ لگتی ہے اور کافر کو بھی چوٹ لگتی ہے اس دنیا میں مسلمان بھی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور کافر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس دنیا میں عذاب یا کوئی ناگہانی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو اس سے مسلمان بھی متاثر ہوتا ہے اور کافر بھی متاثر ہوتا ہے لیکن انجام کے لحاظ سے دونوں کے اندر بڑا فرق ہے دونوں میں بڑا فرق و ترجن نبی اللہ ہی مالا يَرْجُونَ تم اللہ تبارک و سے وہ امیدیں رکھتے ہو اجر کی سواب کی جنت کی اچھے بدرے کی جس کی امید کافر نہیں رکھتے ہیں تو خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں مسلمان دس ہجری کو دس نوی کو شعب اب ابی قالب سے باہر آ گئے اب بظاہر تمام مسلمانوں کو خوشی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کا کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک مصیبت ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ لے لیتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری اس کی جگہ لے لیتی ہے تیسری ختم ہوتی ہے چوتھی اس کی جگہ لے لیتی ہے ایک طرف مسلمانوں کو بھی خوشی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی تھی ابھی چند مہینے اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی چند ہفتے چند مہینے گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مادی طور پر جو سب سے زیادہ مدد کرنے والے تھے یعنی ان کے چاچا ابو طالب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ظاہر بات ہے ابو طالب ہی قریش یا مکہ کے مشرقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کیا تھے ایک گویا کی دیوار حائل تھے کلا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جراط وہ لوگ نہیں کرتے تھے تکلیف اور اسی لیے یہ جو بائی کار تھا اسی لیے تو تھا نا بخاری شریف میں ہے کہ نہ ان کے ساتھ شادی کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہاں تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب اس کے اوپر تیار نہیں تھے لہذا بنو ہاشم بھی اس کے اوپر تیار نہیں تھے لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ابو طالب کا انتقال اور بڑی بدقسمتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا اس کی حکمت سب چیز پر غالب ہے ہوا یہ کی بنو طالب کا انتقال کفر کے اوپر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کر رہے تھے ساری دنیا کی مخالفت مول لی تھی لیکن ان کا انتقال کس کے اوپر ہو رہا ہے کفر کے اوپر ہو رہا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن کا دنیاوی سے کوئی دنیا کوئی فائدہ نہیں ہے مکہ کے جو مشرقین تھے اور قریش جیسے ابو جہل وغیرہ یہ لوگ آخری دم تک ابو طالب کو مسلمان نہیں ہونے دیے میں صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ورنہ باتیں تو بہت ہیں پہلی حدیث سنن ترمیوی وغیرہ میں ہے محتی عبداللہ نے عباس سے مروی ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش ان کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی آپ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان کے سرانے آپ بیٹھ گئے کس کے ابو طالب کے اتنے میں ابو جہل بدبخت آتا ہے اور ابو طالب کے بغل میں ایک جگہ خالی تھی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو طالب اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آپ کی عمر کیا ہے اور آپ بیمار ہیں ذرا اب تو اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے بوتوں کو گالیاں نہ دے انہیں برا بھلا نہ کہے اور میں یہ نقطہ یہاں پر یاد دلاؤں گا آپ لوگوں کو کہ بتوں کو گالیاں دینے کا کیا معنی ہے ان کے ماں بہن کی گالی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیا کرتے تھے اصل میں سب کا لفظ آیا ہے عربی میں اس کے معنی ہمارے یہاں اردو میں جو گالی دینا کہا جاتا ہے یہ معنی صحیح نہیں ہے. عام طور پر دیکھیں گے سب کا معنی لوگ کہتے ہیں گالی دینا ہے اصل ترجمہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ عیب نکالنا اصل معنی سب کا سب کا کیا ہوتا ہے عیب نکالنا ان میں عیب ڈھونڈنا اور ظاہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ان بوتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بے جان ہے اور آج دیکھیں کہ آج ہمارے اور ہمارے بہت سے اپنے مسلمان بھائیوں میں یہی بہت بڑا اختلاف ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی جن کے مزار تم بنا کر کے رکھے ہو جن کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں عبادت ان کے لیے تم کر رہے ہو یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تو کیا لوگ ناراض ہوتے دیکھو اسی الغات میں خود میرے ساتھ اور بلکہ الغات میں ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو درس میں حاضری صرف اس لیے چھوڑا ہے انہوں نے ناراض اس لیے ہوئے ہیں کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے جو جمیت میں جو پروگرام ہوتا تھا آپ میں سے شاید وہاں اس میں شریک ہونے والے لوگ نہیں ہیں یہ ایک صاحب یہ بات آئی کہ شیخ ابد جیلانی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے صرف اس پر ناراض ہو گئے کہ غس آدم کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا ہم نے کوئی برا بھلا نہیں کہا ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں لیکن ہم انہیں مختار مالک ارد و سماج ایسا کہ آپ لوگوں نے سمجھ بیٹھا ہم اس کو نہیں کو نہیں باتھا. وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور آجز بندے ہیں اللہ کے ایک بندے ہیں اور آجز بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے سب سے بڑے معین اور مددگار آپ کے چچا اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اختیار نہیں کہ ان کی زبان سے کلمے اللہ کلوال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ساتھیوں یہ فرق سمجھیں کہ آجز کون ہے مجبور کون ہے اور جابر کون ہے مجبور کون ہے اور مختار کل کون ہے و سما زمین و آسمان ہر چھوٹے بڑی چیز کا مالک کون ہے اور اس دنیا میں باقی جو بندے ہیں ایک ذرے کے بھی مالک کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے یہ الگ چیز ہے کہ ہم اپنی طرف سے شیر بنا لیں کہ بلاد اللہ حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شہر پر ہے قبضہ غوثی آدم کا یہ ایسا شرک ہے جو مکہ کے مشرقی نے بھی نہیں کیا تھا خیر بات دوسری طرف جائے اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا بات یہاں سے نکل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل کیا کہتا ہے کہ ان کو منع کر دیجیے کہ اب تو ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہنے سے یہ رک جائیں آپ نے کہا بھتیجے آخر تم اپنے قوم کے لوگوں کو شکایت کا موقع کب تک دیتے رہو گے کب تک تمہاری شکایت لے کر کے میرے پاس نے کہا کہ اے اما اے چچا میں ان سے صرف ایک کلبے کا مطالبہ کرتا ہوں بس اور اوریدو, اوریدو. الا کلے تو دین الحم الم الجم الجزیا میں ان سے صرف ایک کلمے کا ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا وہ اقرار کر لے تو عرب کے سارے کے سارے لوگ ان کے تابع ہو جائیں گے سارے لوگوں پر سارے عرب پر ان کی حکومت چلے گی اور عجم کے لوگ انہیں ٹیکس دینا شروع کروا کرتے ابو جہل نے کہا ایسے کلمے تو ہم سے دسیوں کلمے کہ لو ایک کلمے کی کیا بات ہے ایک کلمے سے اگر اتنا بڑا ہمیں کچھ ملنے والا ہے تو ایک کلمہ نہیں دسیوں کلمہ کہنے کے لیے میں تیار ہوں چچا نے کہا بھتیجے وہ کون سا کلمہ ہے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے تو اس پر کہتے ہیں کہ اج عجاب سورہ سعید کی ابتدائی آیتیں سعید والقرآن ذید ذکر بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتِ وَشِقَاكُ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گھمنڈ کے اوپر علے ہوئے ہیں اپنی اور مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اجعلالآلہتا الہاں واحدا اِنَّ هَذَا لَشَيْءُنُ عُجَاد اس نے تو تمام معبودوں کو تمام مدرگوں کو بنا کر کے ایک ہی معبود بنا دیا ہے ان نہ پڑھ لے جب ابو طالب کا مرض اور بڑھ گیا حتیٰ کہ اب یہ آثار ظاہر ہونے لگے کہ اب دنیا سے ان کے رخصت ہونے کا وقت ہے ساتھیوں یہ تفصیل میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو میں بہت بڑے مشہور سیرت نگاروں نے بدکسمتی سے جس میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ بھی ہیں بعض واضح دلائل کی موجود بھی ان سے اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے کہ جسے بچکانا کہا جا سکتا ہے وہ بھی اس کے اوپر مصر ہیں کہ ہاں ابو طالب مسلمان ہو گئے اور بعض ضعیف تر روایتوں کو سہارا لے کر کے بخاری اور مسلم کی روایتوں کو انہوں نے ناقابل اعتبار قرار دیا اس لیے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ جب ابو طالب کا مرض اور بڑھ گیا یہاں تک کہ اب وفات کے آثار نمایاں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کوشش کرنی چاہیے ان کے آپ تشریف لے جاتے ہیں اور یہ حدیث ساتھی بخاری اور مسلم میں بخاری اور مسلم میں حضرت سعید ابن مسیب جو بڑے مشہور تابعی ہیں ان کے والد مسیب ابن حزن کے سے مروی ہے یہ مسیب ابن حضر سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ابو طالف کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے بیماری آہود بڑھ گئی تھی تو کیا دیکھا کہ ان کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ ابن ابو عمیہ بیٹھے اللہ کے رسول سے ان کے سالے جو بات میں ہوتے ہیں ام سلمہ سے شادی ام سلمہ کے بھائی ان کے سالے آپ کے سالے وہ دونوں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کہا کہ اے عم اے چچا آپ صرف ایک کلمہ کہہ لیجئے بس صرف ایک بار اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر لیجیے اس لیے کہ دل سے مانتے تھے وہ اللہ کے رسول سے وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے اس پر ان کا یقین تھا لیکن ساتھیوں اسی لیے علما کلمے کی شرائط میں یہ لکھتے ہیں کہ علم ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اور اقرار ہونا چاہیے اقرار کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کے تابع فرمان بھی اس بلا میں بھی انسان آنا چاہیے صرف دل سے مان لینا یقین کر لینا یہ کافی نہیں ہے آپ نے کہا چچا آپ یہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ میں سن اپنے کان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں آپ کے لیے جھگڑ لوں گا ضد کر لوں گا سفارش کر دوں گا آپ کی لیکن عبداللہ ابن ابنی ابی امیا اور ابو جہل کہتا ہے کہ ابو طالب پوری زندگی جو ہے تم عبد المطرف کے مسلک پر رہے ان کے دین پر رہے ان کی شریعت پر رہے ان کے طریقے پر رہے اب آخری وقت میں چھوڑ دو گے تم تمہیں لوگ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے آپ آب انہیں ابارتے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے اور وہ دونوں بدبخت ساتھ اسی لیے علماء نے اس حدیث سے ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ برے لوگوں کا ساتھ نہیں کرنا چاہیے برے لوگوں کا ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے کیوں برے لوگ برا راستہ ہی آپ کو دکھائیں گے برا آدمی ایک آدمی شراب پی رہا ہو آپ کے کمرے میں ایک آدمی ہے جو بے نمازی ہے فدر کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ اٹھ کر کے جائیں وہ چاہے گا کہ آپ بھی سوتے رہیں بات صحیح نہیں صحیح کسی محلے میں اگر ایک عورت جنا کرتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ چاہے گی کہ پورے محلے کے لڑکیاں کیا ہو جائیں جنا کرنا شروع تو برا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ اچھے بنیں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ برا کا برے لوگوں کا ساتھ اختیار نہیں لاتر او اللہ المرء على خلیل ہی المر او اللہ خلیل ہیل آدمی اپنے خلیل اپنے دوست کے مذہب اور طریقے پر ہوا کرتا ہے لہذا یہ دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو وہ نیک ہے یا کی برا ہے تو وہ دونوں اس بات پر مصر رہے ابو طالب کے سامنے کہ نہیں آپ یہ کلمہ نہ کہیں آپ آخر ان میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑیں آخر میں آخری بات جو ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اخترت النارا نورد بلند اللہ ملت عبد المطلب مجھے شرم گوارا نہیں ہے آگ گوارا ہے نورد بلحمد باللہ باللہ. لوگ مجھے عیب دلائیں گے کہیں گے کہ دیکھو ابو تالی پوری زندگی یہ کرتے رہے آج یہ ہو گئے جیسے ہمارے بہت سے لوگوں سے کہو بھائی داڑھی رکھ لو تو کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ کیا کہیں کہ داڑھی بھی رکھا اور جھوٹ بھی بولا رہا ہے کہ نہیں یعنی دو گناہ کرنا گوارا ہے لوگوں کو دو گنا کرنا داڑھی بھی چلائیں اور جھوٹ بھی بولیں فلم بھی دیکھیں اور داڑھی بھی چلائیں دونوں گنا گوارا ہے لیکن دونوں سے ایک گنا گوارا گنا گوارا نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد انہوں نے کیا کہا کہ کی ہم نے آنکھ کو قبول کر لیا لیکن مجھے شرم دلا یہ گوارا نہیں ہے جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ گئے حتیٰ کہ ان کی وفات جا کنی کا وقت تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں رہے بلکہ پھر آپ نے کہا بھی میں تمہارے تمہار دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و ہمیں منع کر دے تو اس پر جو ہے سور توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے ماں کانا النبی ودین المشرقین قربان نبی کے لیے اور مؤمنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے دعائے مغفرت کریں خواہ وہ رشتے دار ہی ہوں اور خصوصی طور پر ابو طالب کے بارے میں سور قصص کی وہ آیت نادل ہوتی لَا من احببت اللہ نقلا من منہبت آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ساتھیو سیرت کے در سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ کس کا کام ہے نبی کے جب اختیار میں دوسرے کو اختیار کہاں سے مل سکتا ہے ان تہدی من احببت آپ جس کو چاہیں پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ عالم بل اور ہدایت ہدایت کے راستے پر چلنے لائق کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کی شیب ابی طالب سے مکمل بائی ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایک طرف سکون ملا دوسری طرف سکون چھین گیا کہ آپ کے سچا اور آپ کے چچا کے انتقال ہوئے ابھی اس لیے تقریبا رجب میں ان کا انتقال ہوا تھا بعد روایت مطابق ابھی تین مہینہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اسی سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وزیر سب سے زیادہ آپ کی مونی و غمخار نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد آپ کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی ام المن خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ عناب اس دنیا سے چلی گئی بات مرخین نے جبکہ سیرت کی کتابوں میں پرانی سیرت کی کتابوں میں اور حدیث میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے البتہ متاثرین نے بہت سے لوگوں نے اس سال کا نام کیا رکھا ہے عام الحزن, یعنی غم کا سال غم کا سال رکھا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس پید یہ دو چیزیں آئی اور اس کے بعد اور بھی قریش کی عیدا اور تکلیف کے اندر اضافہ ہو گیا جب یہ دونوں اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے میں ہمیشہ اس نقطے پر میں غور کر رہا تھا کہ ایک آدمی ہے باہر چاہے جتنا پریشان رہے لیکن شام کو جب گھر آتا ہے تو اس کو تسلی اور اطمینان دینے والا کوئی ہو سکون دلانے والا کوئی ہو اس کی صحیح خدمت کرنے والا کوئی ہو اس سے صحیح محبت کرنے والا کوئی ہو تو پورے دن کا کم اسے بھول جایا کرتا ہے نا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہری طور پر آپ کی مدد کرنے والے جو تھے ابو طالب وہ بھی نہیں رہ گئے اور جو اطمینان اور سکون دیرانے والی گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں رہ گئی لہذا آپ کو دونوں طرف سے پریشانی لاحق ہوئی دونوں طرف سے اسی لیے بعض مرخی نے اس کو غم کا سال لکھا ہے اور وہ حق بجانی بھی جس میں پہلی طرف یہ کہ باہر کے میدان میں کفار اور مشرقین آپ کو مزید تکلیفیں دینا شروع کر دیے اور یہی سبب بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر کے طائف جانے کا جیسا کہ اگر آج موقع ملا تو اس کا ذکر اگلی منزل میں اس کا ذکر ہوتا ہے آپ کے جانے کا موقع ملا ہے اور دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ دن بھر آپ پریشان رہیں اور شام کو جب آپ گھر واپس آتے تھے تو آپ کو گھر میں اطمینان اور سکون دلانے والا کوئی نہیں رہ گیا یعنی ہر طرف سے میدان کیا ہے خالی نظر آیا اسی لیے بات سچے آپ کی مطابقت کرنے والی عورتوں نے جن میں حضرت عثمان مضعون کی بیوی کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے اس غم اور تکلیف کو انہوں نے محسوس کیا اس پریشانی کو محسوس کیا اور آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ شادی نہیں کریں گے آپ شادی نہیں کریں گے تو کہا کوئی مناسب عورت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیوا عورت, عورت بھی ہے اور کماری لڑکی بھی ہے آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہا وہ کون کون سی ہیں کہا اولن تو آپ کے اوپر ایمان لانے والی حضرت سودا بنتے زمعہ ہیں جن کے شوہر مسلمان ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کا نام سکران تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے ایک تو وہ ہے اور دوسرے آپ کے سب سے پیارے اور محبوب ساتھی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر ہیں تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو پیغام دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ ان دونوں کو پیغام دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جب وہ بکر کے گھر پہنچتی ہیں اور انہیں خوشخبری سنائی کہ ساری دنیا کی نعمت تمہارے گھر میں آ جا رہی کہا وہ کیسے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول وسلم عائشہ سے شادی کے لیے عائشہ صرف چھ سال کی تھی عائشہ چھ سال کی تھی تحتے اوبکر نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں یہ ان کی ان کے بھائی کی بیٹی ہے آپ نے کہا کہ نہیں وہ میرے لیے جائز ہے ہمارے دینی بھائی ہیں حقیقی بھائی نہیں ہے اس کی وجہ ساتھیوں ہے ذکر کروں تو بہت وقت لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بخاری شریف میں تین بار آپ کو دکھایا گیا حضرت عائشہ ایک ریشم کے کپڑے میں ان کی تصویر لپٹی ہوئی ہے اور فرشتہ لا دکھاتا ہے خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی بی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے تھے کہ ہاں بھائی انہیں شادی کا پیغام بھیجا جائے بکرادی ہو گئے ان سے نکاح ہو گیا البتہ رخصتی تین سال کے بعد مدیرہ منورا میں ہوئی ہے اور رادی ہو گئی اور کہا میرے باپ سے ذکر کیجیے ان کے باپ سے زما سے جب ذکر کیا گیا اور یہی زما ہیں جنہوں نے وہ مکاتا وہ جو پروانا تھا جس کو آنے کے اندر مدد کی تھی تو وہ بھی رادی ہو گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی البتہ ابھی رخصتی ایک سال کے بعد ہوئی ہے حضرت سودب انتظامیہ کا بھائی باہر کہیں گیا ہوا تھا آتا ہے تو بڑا ناراض ہو رہا ہے اور کہا یہ کیسے ہوگا جو ہمارے مخالف ہیں ہمارے خداؤں کو پورا بھلا کہتے انہیں اپنی بہن کیسے میں دے دوں اور مسلمان ہونے کے بعد بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ میں پاگل تھا پاگل بےوقوف تھا مجھے پہلے ہی راضی ہو جانا تھے میں اعتراض کیوں کر رہا تھا اس شادی کے اوپر تو ارد کرنے کا مقصد کہ حضرت سودا حضرت ابو طالب اور ان دونوں کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مشکل اور پریشانی کے وقت ہوئے اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ حضرت عائشہ سے شادی کی ساتھیوں یہ حالات تھے یہ حالات تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلتے ہیں اس وقت کفار نے ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک اور چال چلی تھی وہ یہ تھی کہ اب ایسا کرو کہ اسے تکلیف دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ اس کی بات کو سنو ہی نہیں کوئی دھیان ہی نہ دو جہاں بات کرنے لگے چھوڑ کر کے چلے جاؤ جہاں بات کرنے لگے شور گو کا مچا دو جیسے قرآن مجید میں لتا اشاط اور قرآنی لا قرآن کافر لوگ کیا کہتے ہیں اس قرآن کو تم سنو نہیں اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائیں لگے تو شور شرابا تم لوگ شروع کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے روایات میں آتا ہے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلتے تھے اس لیے کہ آپ نے دعوت کے کام میں کوئی سستی نہیں کی تھی جہاں کہیں بھی اکیلے بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں بھرے مجمے بھی دعوت دے رہے ہیں بازار میں بھی دے رہے ہیں لوگوں کا دروازہ کھڑکھا کر کے بھی آپ دعوت دے رہے ہیں جس کو پہچانتے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں حتیہ کی جس کے بارے میں معلوم ہے یہ دعوت قبول کرنے گا اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور جس کے بارے معلوم کے دعوت قبول نہیں کرے اسے بھی آپ دعوت دے رہے ہیں بسا اوقات صبح کو نکلتے تھے تو شام کو آتے تھے تو آپ کی آواز سننے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملتا تھا اسی حالات میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سیرت ابن شام کے اندر یہ حدیث یہ قصہ موجود ہے کہ کسی بیوقوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاک میں تھا کوئی بے اور کیچڑ اس نے اور مٹی جمع کی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے اس بدبخت نے آپ کی بات سننے کے بجائے کیا کیا کہ پوری مٹی اور کیچڑ آپ کے اوپر ڈال دیا جو آپ کے سر چہرے اور پورے کپڑے پر آپ کے پڑ گئے آپ صلی ظاہر بات اس حال میں اب باہر جانے کا کوئی موقع نہیں تھا واپس گھر پر آتے ہیں گھر آنے کے بعد آپ کی ایک بیٹی شاید حضرت زینب ہے آپ کی بیٹی حضرت زینب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے مٹی کو دور کر رہی تھی مٹی کو جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی آپ نے کہا کہ اے بیٹی رو نہیں فإن اللہ مانعن أباك اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا تیرے باپ کی اللہ تعالی مدد کرے گا اور پھر اسی وقت افسوس کے ساتھ آپ کہتے رہے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش مجھے وہ ایزائیں اور وہ تکلیفیں نہیں دے سکے جو ان کے انتقال کے بعد دینا شروع کر دیے ہیں تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سمجھ لیا کہ شاید مکہ کی زمین کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہونے والے تھے اب مسلمان ہو گئے ہیں اب زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہو گئے مکے میں جتنے سبزے اگنے والے تھے اب اگ چکے ہیں اور باقی زمین کیا ہے اب بنجر ہے یہاں کوئی سبزہ اگنے والا نہیں ہے مکے کی زمین میں جتنے ہیرے تھے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں اب مکے کے اندر جتنے صدف ہیں بغیر موتیوں کے ہیں کسی میں موتی نہیں ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس شہر سے نکل کر کے کسی اور شہر کی طرف جانا چاہیے اور مکہ مکرمہ کے سب سے زیادہ قریبی جو شہر تھا وہ کون شہر تھا پائف تھا جو آج بھی سو سے اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے سو سے اسی کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے اور راہباد مشہور ہے پرانا بھی اس کا نام وہی تھا اور آج بھی اس کا نام وہی ہے یہ چند شہر ہیں عرب کے جو اپنے نام پر باقی ہیں ورنہ سارے شہروں کے نام کیا ہیں تبدیل ہو گئے جیسے ہمارے اور آپ ہاں شہروں کے نام بدلتے رہا کرتے ہیں لیکن طائف کا نام اب بھی طائف ہے جیسے اس زمانے میں طائف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں اس لیے کی رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا رجب میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس نبوی شوال میں آپ نے طائف کا ارادہ کیا اور مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ طائف جا رہے ہیں بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید ابن حارثہ بھی تھے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ بھی تھے اور بعد روایات میں ہے کہ آپ اکیلے اور پیدل گئے ہیں آپ شوال میں وہاں سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے طائف طائف میں پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولن طائف کے سرداروں کا کشت کیا وہاں بات نہیں بنی تو بازار میں آپ گئے پھر سردار کے سرداروں کے پاس آئے لیکن ایک آدمی بھی پورے شہر میں روایات کے مطابق دس دن آپ طائف میں رہے ہیں اور ظاہر بات طائف اس وقت الگاتی سے کچھ بڑا رہا ہوگا دس دن میں شاید کوئی گھر آپ نے نہ چھوڑا ہو کوئی بازار آپ نے نہ چھوڑا ہو کوئی مجلس آپ نے نہ چھوڑی ہو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ایک صحابی ہیں ان کی روایت صحیح نے خالد العدوانی وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق ثقیف میں دیکھا مشرق ثقیف کے ایک بازار کا نام ہے جو طائف کے مشرقی جانب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصا کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوئے تھے اور اپ وہاں پر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور اس دعوت میں اپ سورہ والسماء والطارق کی تلاوت کر رہے تھے والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه انه على رجعه لقادر آپ صلی اللہ علیہ تارق جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قرآن کی حقانیت الرجع السجع انه لقول وہ لرد داتی سجائے اور کفار کی مکاری اور آپ کے کو جو تکلیف دیا اس کا بھی ذکر ہے سورت کے اندر آپ یہ سورت پڑھ کر کے لوگوں کو نصیحت یہ سورت پڑھ کر لوگوں لوگ نصیحت کر رہے تھے حضرت خالد الردوانی کہتے ہیں کہ ہم نے میں جب مشرک تھا اس وقت بھی ہم نے اس سورت کو یاد کر لیا تھا کاش کے اس وقت میں اسلام قبول کر لیا ہوتا کاش کے اس وقت میں مسلمان ہو گیا ہوتا اور اسلام لانے کے بعد بھی اس سورت کو میں, میں پڑھ رہا ہوں کہا کہ میں آپ کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا اتنے میں دور سے مجھے ایک شخص دیکھتا ہے اور وہ مکے کا رہنے والا تھا اس لیے کہ آپس میں آنا جانا شادی بیا کا بھی تعلق قائم تھا قائف کے اور مکہ کے اور اس کے ساتھ کیا دیکھتا ہوں کہ کیا کے رہنے والے ہیں وہ مجھے بلاتا ہے کہا یہاں آؤ کہا کیا کہہ رہے ہو کہا کہ ماشاءاللہ یہ جو کچھ کر رہا ہم نے پوری صورت لوگوں کو سنا دی وہ سمائے و تاریخ پوری صورت ہم نے ان کو سنا دی تو ان لوگوں نے کہا کہ اپنے ساتھی اپنے یہاں کے آدمی کے بارے میں ہمیں اچھی معلومات ہے اگر یہ جو کچھ کہہ ہے حق ہوتا تو ہم اس کی بات کو مان لیے ہوتے تو کہنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی اور اکیلے ہر جگہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے بعض الفاظ آپ کے دعوت کے نقل کیے ہوئے ان میں سے کچھ الفاظ وہ بھی ہیں جو آپ ثقیف کے سرداروں کے پاس گئے وہ تین بھائی تھے ابد علیل تھے مسعود اور حبیب یہ تین بھائی مکے طائف کے اس وقت سردار تھے آپ نے تینوں سے الگ الگ بھی جا کر کے بات کی ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تج جیسے آدمی کو اگر اللہ تعالی نبی بنایا ہے تو گویا اللہ تعالی خانے کعبہ کا پردہ فڑوا دینا چاہتا یعنی تم جیسے لوگ دوسرا کہتا ہے کہ بس پوری دنیا میں تو ہی غریب مسکین فقیر یتیم بچا تھا جسے اللہ تعالیٰ نبی بنائے کوئی دوسرا نہیں رہ گیا اس لیے کہ وہ نبوت کو بھی دنیا کی سرداری کے اوپر قیاس کیا کرتے تھے اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جو نبی بھیجے ہیں وہ عام لوگوں میں پہلے ہوا کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو سردار ہوگا وہ غریبوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا اور نہیں بیٹھے گا جو عام آدمی ہوگا وہی غریبوں کے پاس بھی جائے گا فقیروں کے پاس بھی جائے گا مالداروں کے پاس بھی جائے گا اور ان کے پاس بھی جائے گا لیکن وہ لوگ قیاس کرتے تھے کیا کہ کی نبوت کس کو ملنا چاہیے قرآن یہ دونوں بڑے شہر جو ہیں ان میں سے کوئی جو سردار ہیں ان میں ان میں سے کسی کو نبی کا نہیں بنایا گیا قرآن کا نہیں نازل ہوا تو کہا کہ بس تو ملا ہے تیسرا کہتا ہے جس کا جواب سب سے عقل مندی پر اس کا بھی جواب غلط تھا لیکن سب سے عقل مندی پر مبنی تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کی نبوت ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی بات کو رد کرنا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے لہذا میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں کسی جھوٹے سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں نا اس طرح ماننا ہو رہی اس طرح ماننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو گئے دس دن کے بعد تو ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ جو یہاں معاملہ پیش آیا ہے وہ ہماری قوم کو مکہ کے لوگوں کو نہ بتانا ہماری قوم کے لوگوں کو نہ بتانا اس لیے کہ اب میں کون سا منہ لے کر کے مکے میں جاؤں گا لیکن ان بدبختوں نے ایسا کیا ساتھیوں لیکن یہ بتا دوں یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے البتہ سیرت کے اندر بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اوباشوں اور لونڈوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ کو پتھرے مار مار کر کے وہ جو آپ رخصت ہوئے تو آپ کے پاؤں کو زخمی کرتے رہے یہ ایک روایات میں آتا ہے اور یہ کوئی بعید نہیں ہے اس لیے کہ جس کا کوئی سہارا بظاہر دنیا میں نہیں ہوتا اس کی کوئی قدر دنیا کے اندر نہیں کی جاتی جس کو کوئی دفاع کرنے والا تہذیب نہیں ہوتا ہے اسے جو چاہتا ہے وہ تکلیفیں دیا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے رخصت ہوئے پریشان ہو گئے تھے تھک گئے تھے اور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ آپ کو پتھر مار رہے تھے ظاہر بات آپ کے تھکنے کے اندر پریشان ہونے میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک باغ ہے اور ساتھیوں یہ وہی راستہ تھا آج بھی بدقسمتی قسمتی سے وہ فوٹو وغیرہ نہیں ہے ورنہ آج بھی ایک آدھ مسجد بنی ہوئی ہے راستے میں جہاں پر آپ رکے تھے کہا جاتا ہے کہ مکہ کے ربی آ نامی ایک شخص کے دو بیٹوں کا وہاں پر باغ تھا آپ اپنے کو بچانے کے لیے اس باغ کے اندر داخل ہو گئے اس لیے کہ اس وقت جو باغ رہا کرتے تھے بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے رہا کرتے تھے کہ باغ کے سامنے کیا ہے ایک چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دیا کرتے تھے لوگ تاکہ وہ حفاظت ہے دوسرے پردے وغیرہ کا بھی اہتمام رہے تو آپ اس باغ میں داخل ہو کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے بلکہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور آپ وہاں پر بیٹھ کر کے سستا رہے تھے تو اس کے جو دونوں مالک تھے انہوں نے کو کو پہچان لیا تو خود تو نہیں آئے لیکن اداس نامی ان کا ایک نصرانی غلام تھا اس کے ذریعے ایک تھالی میں دھو کر کے کچھ انگور بھیج دیے کہا کہ جاؤ دے دو اسے کھانے کے لیے اداس حافظ حجر رحم اللہ علیہ میں یہ تحقیق نقل کرتے ہیں کہ ہاں اداس مسلمان ہوا تھا اس لیے میں اس واقعے کا یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ لے کر کے آئے اور آس وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے کھانے سے پہلے کیا فرمایا بسم اللہ یہ کلمہ کیا تم کہہ رہے ہو یہاں تو کسی سے ہم نے نہیں سنا یہ کلمہ بسم اللہ کہتے ہوئے کھانے سے پہلے تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے تم کہاں کے کہ رہنے والے ہو تو کہتا ہے کہ میں نیلوا کا رہنے والا ہوں کہا اچھا جو اللہ کے بندے یونس ابن مت کا جو شہر تھا آپ نے جب یونس نے متا کا نام لیا تو کہتا تمہیں کیسے معلوم آپ کیسے جانتے ہیں تو کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور یونس علیہ السلام قصہ جب اس کے سامنے آپ نے رکھا تو آگے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ کے پیر کو چومنا اس نے شروع کر دیا اب اس کے جو دونوں مالک تھے یہ دیکھ کر کے گھبڑا گئے کیے کیا معاملہ ہوا چنانچہ حسین علیہ السلام بلائے یہاں یہاں یہاں یہاں کر رہے ہیں کہا کہ اس نے یہ بات بتائی ہے جو نبی کے لبا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہا کہ نہیں نہیں جو ہے تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے نعوذ باللہ میں ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے آپ کا رخ مکے کی طرف تھا یہی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں پھر آگے چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے ساتھیوں دیکھیں اس نقطے کے اوپر آپ لوگ غور کر لیں ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بھاگیں اپنے گھر سے آپ نکل جائیں آپ ہفتے دس دن پندرہ دن بیس دن غائب رہیں اور پھر خالی ہاتھ کوئی سہارا نہ ملے آپ گھر میں داخل ہونا چاہیں کتنی شرمندگی آپ کو ہوگی سوچیں آپ اس نقطے کے اوپر غور کریں کتنی شرمندگی ہوگی کہ کچھ امید لے کر کے انسان باہر جاتا ہے نا ناراض ہو کر کے گئے کہ ہاں میں جا رہا ہوں مجھے یہاں مل جائے گا ایک آدمی اپنے گھر سے ناراض ہو کے نکلے میں جا رہا ہوں نوکری کرنے کے لیے ہفتے دس دن پندرہ مہینہ ڈھونڈتا رہے نوکری نہ ملے اور پھر واپس چلائے تو کیا سمجھیں گے لوگ اس کو بلکہ اور عائد دلائیں گے تو ایسا ہی نگوڑا ہے یا ہے اگر کسی لائق ہوتا تجھے کچھ ملتا کہ نہیں ملتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے غم تھا سب سے بڑی پریشانی اور الجھن تھی تھی کہ اب میں کون کے مکے میں جاؤں گا لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہے اوپر وہاں سے اپنے بندوں کے مکمل حالات کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے ان کی تسلی کا ان کے اطمینان کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے چنانچہ اس سفر کے اندر اور اس کے بعد کے ایام میں تین ایسے حادثات پیش آئے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھار بہا بڑھا دی اور آپ مزید جذبے سے اور جوش سے اور محنت کر کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا پہلا مرحلہ کیا پیش آیا ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمجین تھے اور آپ میں سے کوئی شک جس کے اوپر بڑا غم تاری ہو اور سفر کرنے لگے تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہ میلو طے کر لیتا ہے اسے کچھ ہوش نہیں لیتا کہاں جا رہا ہے یہ اگر کسی آدمی پر ایسے حالات آئیں میں تجربے کی بات کر رہا ہوں ساتھیوں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے آپ کو کچھ احساس نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہاں تک کہ آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج مسجد میقات ہے اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج مسجد کرنے منازل وہاں پر پہنچے تو آپ کو اوپر سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے حدیث بخاری اور مسلم میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے آپ اوپر دیکھتے ہیں اوپر کی طرف تو اوپر ایک بدری نے آپ کو سایہ کیا ہوا یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اطمینان محمد آپ پریشان کیوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اگر طائف کے لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے اوپر سایہ کر رہی ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بدلی نے میرے اوپر سا کیا ہے اور اسی بدلی میں مجھے حضرت جبر دکھائی دیتے ہیں بدلی میں ہمیں حضرت جبر دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کا جواب اور ان کی بے ادبی سن لی ہے یہ دیکھیے آپ کو مکے جانے میں ارجن پریشانی ہے یہ دیکھیے پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اسے بھیجا ہے پہاڑ کا فرشتہ آپ سے سلام کہتا ہے سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد اللہ صلی اللہ محمد ہے اگر آپ چاہیں تو مکہ کے دونوں پہاڑ جو سفا پہاڑی ایک طرف اور اس طرف جو کوئکان ہے ان دونوں کو ملا دے اور مکے کے ساری آبادی کو پیس کر کے رکھ دیں ہمارے یہاں یہ جو طائف کے بارے میں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں یہ بات غلط ہے اس لیے کہ طائف والوں سے آپ کو, کو کوئی بڑی شکایت نہیں تھی, تھی وہ تو غیر تھے ہی اصل شکایت کس کو تھی آپ کو اپنے اسی لیے اکشبین کا لفظ ہے بخاری شریف میں اور اکشبین انہی دو پہاڑوں کو کہا جاتا ہے لغت کے اندر تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا اگر وہ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو تاکہ مکے کی ساری آبادی پس کر کے رہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا لا بل ارجو ابد اللہ من من لا شریک لا. میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور آپ کی یہ امید صحیح نکلی کہ مکے کے اندر کفر اور کافر باقی نہیں رہیں گے فتح مکہ کے بعد کفر اور کافر باقی نہیں رہ گئے یہ آپ کے لیے بڑے اطمینان کا معاملہ تھا کہ اگر دنیا کے لوگ میری حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو جو دنیا کے حفاظت کرنے والا ہو میرے ساتھ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا اور آپ چلتے ہیں مکے کی طرف وادی نخلا میں پہنچتے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ استاد شیخ سفی الرحمان صاحب رحم اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آج زیمہ نام کا جو شہر آباد ہے مکے اور طائف کے درمیان میں یہ وہی علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے وہاں پر قافلے رکنے کی ایک جگہ تھی کہا یہاں پانی کا انتظام ہے آپ وہاں پر ٹہر گئے مکے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اور دو تین دن تک آپ وہاں پر رہے آپ وہاں کتنا دن, دن دو تین دن رہے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی خبر سن کر کے مکہ سے نکل کر کے صاحب کرام بھی آپ کے پاس آئے یہاں آپ کے تسلی کا کیا سامان رہا جو پہلے سے بھی عجیب تھا ابھی جو ہوا تھا اس سے عجیب تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے بعد آپ کو اللہ تعالی وہی بھیجتا ہے وہ کیا نماز میں جنوں کی ایک جماعت آتی ہے آپ کے قرآن پڑھنے کو سنتی ہے اور آپ کے قرآن کو سن کر کے وہ مسلمان ہو جاتی ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے قرآر تو قرآن مجید میں دو جگہ اس کا ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے بتا دیجیے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کی جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے اور ساتھیوں اسی واقعے کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ تعالی نے بہت بڑا آپ کے سکون کا بہت بڑا سبب ہے وہ سبب کیا ہے اللہ تعالیٰ جنوں ہی کی زبانی کیا بیان فرماتا ہے وہ نہیں ولئی سلحدون اولیا اولا گفی بلال الافی وہ مل فلح سے موجن فلاڑ اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی یعنی محمد اسلم کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں دین کو مٹا کر کے رکھ دے گا نہیں اللہ تعالیٰ کو آجز کرنے والا کوئی نہیں ہے یعنی اس دعوت کو پھیلنے سے روکنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے یہ دعوت پھیل کر کے رہے گی آگے بڑھ کر کے رہے گی اور پوری دنیا تک یہ دعوت پھیل جائے گی تو, فی الارض تو یہ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور اطمینان تھا یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ یہ بے ادبی کی ہے آپ کو یہ تکلیفیں دی ہے آپ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے بد دعا ان پر کیوں نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا کرنے نہیں آیا ہوں مطالبہ ہے کہ آپ بد دعا کیجیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و یہ نادان ہے یہ جانتے نہیں میں کیا ہوں میری حقیقت کو نہیں جانتے آپ کیا ہیں آپ کی حکامیت کو نہیں جانتے اے اللہ تعالیٰ بجائے اس کے ان کو تو ہلاک کر اے اللہ تعالیٰ حفیظ جالندری کہتے ہیں یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا ماگی خدا کا فضل مانگا ہوئے تسلیم و رضا ماگی دعا ماگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے جہ حالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو اللہی فضل کر کو سار طائف کے مکینوں پر اللہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں لیکن ابھی جو سب سے اہم مسئلہ تھا اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں سب سے اہم مسئلہ تھا کہ مکے میں داخل کیسے اس لیے کی کہ مکے میں اب آپ کی طرف سے دفاع کرنے والا آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کہاں پر ٹھہر گئے جہاں پر آ جبلے نور ہے جسے جس میں غارے ہیرا واقع ہے آپ وہیں پر ٹھہر گئے اور مکے میں عدی نے پاس بھیجا کہ ہاں مجھے پناہ دو تاکہ میں آگے بڑھوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں داخلہ یہ مجلس آپ کے سامنے آخری یہ بات آخری مجلس اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت اور ہمارے دلوں میں اس کا لگاؤ پیدا کر دے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام جنہوں نے دین کے لیے اتنی محنتیں کی کی دین ہمارے اور آپ کے سامنے اتنے واضح انداز میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے لیے بنائے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو لوگ کردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کر دے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبار تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرما دے آج ہماری اس مجلس میں جو ہر مجلس میں آیا کرتے تھے ایک ساتھی یا دو وہ ایکسیڈنٹ میں ان کو تکلیف اور چوٹ پہنچی ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اللہ تبارک جلد جلد فرمائے و تلا انہیں جلد از جلد شفا کامل عطا فرمائے سبحان کلّک اشد اللہ اللہ اللہ انت است و فروغ اتو کے